ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعامنوا على البر والتقوى ولا تعامنوا على الإثم والقدمان مهترم سامئيل بزرگانجین نوجوان ساتھیوں یہ صورت المائدہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے تحالف یعنی اتفاق اور اتحاد معاہدہ کرنا ایگریمنٹ کرنا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا آج یہ خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العادی نے شاع لوگوں و تعمن و تقوا ہمیشہ در اور تقوا پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو ایک تو ہے ایک انسان نے کام کرتا ہے اور دوسرا اس کا تعاون ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ دیر اور تقوا ان دونوں پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو تقوا اللہ تعالی اشترا ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں احسان اور بھلائی کو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ کے بندے بھی رابے ہوں گے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوں یہ بہترین انسان شمار ہوا کرتا ہے اور یہ بہترین اعمال میں سے ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ بر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى تعمن وَالْعُدْوَانِ ہمیشہ نیکی اور تقویٰ کے بعد بات باتوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ اور برائی میں کسی کا ساتھ نہ دو نبی علیہ سراۃ و سرا نے متعدد کے اندر بھی اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے محترم اللہ رب العالمی نے جو ہمیں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے یا کوئی انسان نیک عمل اور کوئی نیک طریقہ رائب کرے تو اس کی مخالفت نہیں بلکہ اس کا تعاون کیا جائے دانے کرنے سکھنے ہر اعتبار سے آپ تعاون کریں اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم حمایت کرے اور اس کے رحت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ پر جب اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی نا دل کی مندل ندی اقاص تم نے کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے نبی علیہ سرف شاہ نے آگ پہ کر سنا دیا سن کر کے ایک صحابی آپ کے مجلس سے راستہ پکڑ کے جا رہے تھے دیکھا کہ ایک صحابی ابو دہدا اپنے باگی چے میں خجور کا کباس باغ ہے اس میں اپنے کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں جب اسے نبی علیہ سراف شاہ کے مجلس سے جانے والا انسان کہا یا ابو ابدہ ابولہ تم یہاں کام کر رہے ہو آج اللہ نے بڑی عظیم ترین آیت نابل کی ہے پوچھا کیا پوری آیت پہ سنا دی جو اللہ کرالا کو کردہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے اوق بڑھا چڑھا کر کے اسے دے گا کہا اللہ تم نے سنا اللہ نے آیت نابل کی کہا کہ ہاں ہم اپنے کانوں سے سنے اور ابھی ابھی نبی اللہ سر کی مجلی سے سیدھے چلے آ رہے ابو جہدہ رضی اللہ تعانیٰ عنہ سیدھے اتھے اور نبی علیہ السراطان کی مجلس میں آئے یا رسول اللہ آئیو کرے دونا رب دونا ہمارا رب ہم سے کرد حسنا ماد رہا ہے طلب کر رہا ہے علیہ رسول نے فرمایا ہاں تو حضرت ابو جہدہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دو باب ہیں ایک ذرا دور ذراب ہیں اور اس میں پانی کا انتظام نہیں ہے اور ایک خجور کا باغ ادھر ہے اور اس میں چھ سو کھجور کے درخت ہیں موسم ہے پھل لگے ہوئے سارے خجور کے لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں ایک پانی کا کنواں بھی ہے اس لیے آپ گواہ ہیں اکرد ترق بھی ہائے تھی ہم نے وہ چھ سو کا درختوں والا دان اپنے رب کو قرضے میں دے دیا میرے رب نے ہم سے مانا ہم نے رب کو قرضے میں دے دیا آپ گواہ رہے ہیں. نبی علیہ علی قبول کیا حضرت ابو دہدا واپس گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ان کی بیوی امدادہ رضی اللہ تارانہ اس شہر کے اندر ایک بنگلہ بنا رکھا تھا جس میں بال بچے بھی رہتے کچھ مویشی اور جانور بھی پلے ہوئے تھے حضرت ابو دہدا نے باہر کھڑے ہو کر کے کہا یا امت یادا او خروجی امت امدادا اس نیچے سے نکل آؤ امدا پوچھتی کیا ہو گیا کیا غلط ہوا جو ہم بات سے نکل آئے اور تو ہم کو کہ سارے سامان لے کے لگا بات کے باہر آ جاؤ سورب بھی آئے تھی او میرے رب نے ہم سے قرضے میں مانگا کرد ہسنا میں ہم نے یہ بات اپنے رب کو کرد ہسنا میں دے دیا نے کیا کچھ نہیں بس اتنا کہا رب ہے کر گئی ہے اے ابو دہدا زندگی میں سب سے بڑا منافع والا کاروبار تم نے آج کیا ہے یہ آج کی تجارت بڑی فائدے مند ہے نبی علیہ السلات اسلام کے اس صحابی کا اس وقف کرنے کے تقریباً سال بھر کے بعد انتقال ہوا نبی علیہ السلات اسلام نے نماز جنازہ پڑھی جنگی میں دفنایا واپسی میں ایک سواری پر بیٹھ کر کے آ رہے تھے چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اہی سرا تو اسلام واپسی میں سواری پر بیٹھے آپ کے ہوش مبارک ہل رہے تھے, رہے تھے کہہ رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں شریف جا کر کے سنا تو آپ فرما رہے تھے لوگ کم دن عزت محلہ قن یہ تمہارا بھائی ابو دہدا جس کو تم لوگوں نے دفنایا ہے اس لیے جو بات اللہ تعالیٰ کو کرتے حسنا میں تھا کتنے کھجور کے درخت جنت میں ہو سے لٹکے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے آج اپنے مقصد خوراک کو یہ بندہ پہنچ گیا نبی علیہ الحسرات نے دفنایا ہے بسارا سنائی ٹھیک چھ مہینے کے بعد امداد کا انتقال ہوا امدا نے صرف اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی تھی کار خیر میں نبی رہ نبی رہنام کے اس کے بعد شوہر کے انتقال کے ٹھیک چھ مہینے کے بعد امدادہ کا انتقال ہوا وہی جندب رضی اللہ تعالیٰ کو جب دفنا کر کے لوٹے تو میں نے سنا نبی علیہ اللہ مصرف احمد بن حنبل کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول تھے، اے لوگو، کم من اللہ یہ تمہاری بہن جس کو تم لوگوں نے دفنایا اس نے اپنے شوہر کی جو حوصلہ افزائی کی تھی ہمت افزائی کی تھی اس کی برکت سے کتنے کھجوان کے خوشے اس کے انتظار میں جنت میں لٹکے ہوئے تھے آج یہ تمہاری بہن اپنے مراد کو پہنچ گئی تو میرے بھائیوں تام گر بکوا نبی علیہ اللہ صاحب نے ارشاد نمایا ایک انسان ایک درہم کماتا ہے تو ایک درہم کی برکت سے تین آدمی جنت میں جاتے اللہ حسم یہ ہے میرے بھائیوں ہمیشہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا کام کیا جائے مدد کیا جائے کہ آپ نے فرمایا ایک درہم تین آدمیوں کو جنت میں لے کے گیا پوچھا گیا وہ کیسے آپ نے فرمایا شوہر نے کمایا محنت کیا کما کر کے نانا اپنی بیوی کو دیا بیوی نے حفاظت سے رکھا نوکر ہے سامنے کوئی مارنے والا آیا بی بی نے گلاب کو کہا دیکھیے یہ مارگنے والے کو ایک درہم لے جا کر کے دے دو آپ نے ساتھ نوایا ایک درہم سے دن ہم آدمی جنگت میں گئے کھانا کی محنت ایک نے کیا تھا کمارا سوہر ہے لیکن بیوی نے مدد کیا گلاب نے مدد کیا اچھے کام نے کام ان کی وجہ سے انہر بلادی نے تینوں کو جنت میں داخل کیا سوہر کمانے کی بنا پر بی, بی حفاظت کرنے کی بنا پر اور غلام جو ہے اپنے آقا کے مال کو اس کی بیوی بی کے ہاتھ سے لیا اور مانگنے والے کے ہاتھ میں لے جا کر کے باہر پکڑا دیا تو میرے بھائیو بھائی ہوا ارحمد للہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین نے راج فرمایا ہے ہمیں ایک حج ایک جسم کے مالک ہونا چاہیے رب العالمین نے ساتھ میں سور انبیاء اور اسی طرح سے سورت کے اندر نہاد کرما پڑھنے والوں تم ایک امت ہو تم ایک امت ہو, ہو پچیس گروہ نہیں ہو پچیس امت نہیں ہو ایک نبی کے امت ہو وَإِنَّ نہاد أُمَّتُكُمْ امت کم یہ ایک امت ہے اور میں تم سب معبود و معمود میری ہی عبادت کرو اللہ رب العالمین نے اس پورے امت مسلم کو دوستو ایک امت قرار دیا ہے بہت ہے کہ ایک امت بنی ایک گروہ بنی ایک جماعت بنی اور کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے ایک بن جائے ہم پچاس نہ بنے الحمدللہ آج آگا سبرا جانتے ہی آج دو ہفتہ کریں جو ایک بڑی جس چیز کا انتظار شدت سے تھا بہت بڑی کمی تھی جس سے ہمیں دنیا میں اور خوار کیا جاتا تھا جس سے ہمیں دنیا میں و کرنے کی, ساتھ سے کی جاتی تھی اللہ رب العین نے صدر قرم کیا متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ نے مل کر کے ایک اتحادی اسلامی فوج تیار کر لی ہے یہ سب سے بڑی خوشی جو صدیوں سے نہیں ہوا تھا زمانے میں ان دونوں ملکوں کی برکت سے متحدہ عرب امارات اور مملکت العربی اور سعودیہ کی برکت سے تقریباً دنیا کے اکثر بیشتر اسلامی ملکوں نے مل کر کے ایک اتحادی اسلامی فوج تیار کیا ہے اور یہ اعلان کر کے کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی پھیل رہی ہے پوری دنیا جتنی بھی قوتیں ان لوگوں کے پاس ہوں لیکن دہشت گردی نٹانے اور سالم کو ظلم سے روکنے سے میں ناکامیاب ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ امت ہے کی اتحادی فوج کیونکہ اس ایک ایسا دین ہے جس سے دنیا میں ام امن کرا کرایا جا سکتا ہے دنیا کے اندر ایک عدم انصاف قائم ہو سکتا ہے اور اسلام ہی وہ ایسا واحد دن ہے جس نے دنیا میں عدم و انصاف ام امان کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ دنیا میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی اور انشاءاللہ اللہ یہ جو ہماری اسلامی اتحادی فوج ہوتی ہے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جیسے آج کا اس جس زمانہ ہماری قوت کا ہماری طاقت کا پوری دنیا میں امن و امان ہماری برکت سے پھیلا ہوا تھا دعا کرو اس استحادی فوج کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ پھر دوبارہ دنیا کو امن و امان کا بہبانہ بنا دے اور دنیا کے اندر دنیا کے اندر زال کو مظلوم کی مدد کے لیے مظلوم کی نصرت کے لیے اور دانووں کے ذل سے بچانے کے لیے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کدوکارت اور خوریزی کو مٹانے کے لیے ایک ہی دین کامیاب ہو سکتا ہے وہ اسلام اور وہ ایک ہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے امت مسلم انارہ اس اشتہار اس کو قوت بخشے انارا ان کے اندر اخلاق پیدا کرے اور جو بات مسلمان ابھی رہ گئے ہیں دعا کرو اللہ ان کو بھی توسیع دے وہ بھی اتحادی سونے داخل ہو جائے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن پاک کسی کی تعمل واہل اس نولدوان ہمیشہ پر ایک دوسرے پر تعاون اور مدد کرو جہاں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں تعاون کی ایک تعاون کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو فوج ہماری تیار ہوئی ہے میرے بھائیو اسلام ہمیں <تصفيق> اتنی کا حکم دیا ہے بحمل نبی تو فور کا تو عوام اے لوگ اختصاص اور اشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے الف کا تو آپس میں لڑنا آپس میں اختلاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا ایک قسم کا عذاب ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے اور اس اتحاق، اتفاق اور اتحاد کو خیر کا اتفاق اور اتحاد بنا دے اکولا فراہم الحمد للہ وقفا وسلم و لائباد لگیر صفا امباب اس اتحادی فوج کا اور یہ اتفاق و استحاد کے ساتھ پچاسوں مسلم ملکوں نے مل کر کی جو ایک ہے اتحادی سوچ تیار کی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد میرے بھائیوں دنیا سے ظلم کو مٹانا ہے دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے بزنوین کی مدد کرنا ہے نبی علیہ سرک اسلام اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے نبی رہے سوراخ نبوت سے کمرے مکے کے اندر کچھ اونچے خاندان کے لوگ تھے کچھ مفڑے لوگ تھے اور کچھ سوٹے تھے مجلوبوں کا کوئی مددگار نہیں تھا کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا ان کو کوئی ظلم سے بچانے والا نہیں تھا تو عبداللہ بن جد کے گھر میں ایک مکے کا بڑا دیندار آدمی سمجھایا جاتا تھا مشرق گج پرس لیکن تھا بڑا بڑا اچھا کسی کے مطابق حضرت آسانی پوچھا تھا یا رسول اللہ صحیح مسلم کتابوں ایمان کی روایت یہ فرمایا ایسا نیت تو بہت تھا اچھا بہت تھا بڑی نیتیاں قربانیاں دے رہا تھا لیکن مرنے کے بعد وہ بھی جہاں نم گیا کیونکہ مدر لی کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہی طرح انسان عبداللہ بن جدان اس کے گھر میں مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی اجتماع کیا اور ایک اچھا ہوگی اور یہ طرح دانت پاس کی مکے میں کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا ہم سارے لوگ مل کر کے مظلوم کی مدد کریں گے ہم سارے لوگ مل کر کے ظالم کا مقابلہ کریں گے اس وقت تک ہم سب نہیں لیں گے جب تک کہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے سارے بڑے بڑے لوگ تھے نبی رہسورا صاحب ابھی نبی اور پیغمبر نہیں تھے آپ ادا کرے اس اچھے کام میں کیوں مکے سے پس مٹانا تھا مکے سے تعلیموں کے سرم کو روکنا تھا مکے کے مظلومین کی مدد کرنا تھا نبی رہے سورات شامل ہوئے حالانکہ بھی اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا نہ پیغمبر بنایا تھا نہ بھی وہی نادی ہوئی تھی آپ یہ چاہیے بات ہے آپ شامل ہوئے اور آپ نے تائید کی اللہ عبر جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا پیغمبر بنایا تو آپ کو فرمایا کرتے تھے لوگوں آ, میں بھی اس مجلس میں شامل ہوا تھا جو مظلومین کی مدد کے لیے جو میٹنگ ہو رہی تھی قرار داد پاس کی جا رہی تھی اور یہ کرار داد پاس کی گئی کہ مکہ میں ہم سارے لوگ مل کر کے مظلوم کی مدد کریں گے اور تعلیم کا مقابلہ کریں گے جب تک کہ تعلیم اپنے ظلم سے بات نہ جائے آنے فرمے لوگوں زندگی کے کارناموں میں آسی زیادہ اس نامے میں میں خوش ہوں کہ ایسی بہترین مجلس میں انہارے میں شریک ہونے کی توفیق دیا ندیاں نہیں سرابتا اسلام سے پہلے جاہریت کی بات ہے لیکن اچھے کام تعاون علی دل و تکوا کے تھے آپ ہم لوگوں اگر ہمیں سرخ اونچ مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا مجھے خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے نبوت سے پہلے ہمیں اس میں شامل کرنے کی ہونے کی توقی دے دی تھی آپ نے ساتھ صحیح مسلم چاہے ارے لوگوں ہم اسلام سے پہلے چہیت سے پہلے یہ وعدے بھی کیے گئے ہیں باطل کو مٹانے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے مظلومین کی مدد کے لیے جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں اور جتنے بھی کرارداد بات کی گئی ہے اسلام آنے کے بعد رب ندی اسلام اللہ شدہ اسلام آنے کے بعد اسلام آنے کے بعد, آنے کے بعد, آنے کے بعد اس میں مزید قوت و طاقت پیدا ہو گئی یعنی اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم قائم رکھیں گے نبی علیہ رہ سر براہمن ایک بھی مجروب کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے تھے مجروب کو کو ظالم کے سے نکالنا یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان مسلمانوں کو تو بھی توفیق نصیب کرے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے حدیث اور سنہرے فلم بھی نبی علیہ صلاف نام راستہ پکڑ کے جا رہی ایک صحابی ہے بدری صحابی ابو مسرو خود البدری رضی اللہ صاحب بڑا شیفانسی کا تھا پٹائی کر رہے ہیں حضرت نبی ابو, ابو مسعود غلام کو مار رہے ہیں نبی الحسن پیچھے سے گزرے تو پیچھے سے کپڑا کھینچا اور کتنا ہے کہ اے ابو شوق اچھی طرح سے سن لینا یہ جس گلام کو تو سزا دے رہا ہے کس گلام کو تو مار رہا ہے اللہ کی کسام یاد رکھنا تو اس کو سدا دینے پر جتنا قدرت رکھتا ہے تیرا رب تجھ پر اس سے کہیں دادا تجھے سدا دینے کی قدرت رکھتا کہتے ہیں بس اللہ رسول نے اتنا بیان کیا تھا حل تفص تو پیچھے مڑا سدے خاندی رہس کھڑے تھے آپ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام بڑی شیطانی کرتا ہے بڑا ثم کرتا ہے آپ ایسا سما یاد رکھو اگر تم نے سے زیادہ سلا دیا تو تمہیں لینے کے بجائے کی کے بھی دینے پہنچ جائیں گے آپ نے جب یہ بیاد دیا حضرت ابو مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں آمد رہا ہوں میں نے اپنے اس غلام کو اپنی غلامی ہی سے آسان کر دیا تاکہ ہمیں دھررہ برابر اس کے متعلق قیامت کے دن بدلا نہ دینا پڑے رضی اللہ ہو حدیث اس طرح سے بے شمار روایتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ سورا کا درہ برابر ظلم کو برداشت نہیں کرتے کرتے تھے مظلوم ہو اور لوگ اس پر ظلم کریں آپ بے سہارا اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور آپ نے امت کو تعلیم دیا شہی مسلم, مسلم آپ نے ساتھ لو. اے لوگ لاج وغیرہ دنیا کے مسلمانوں سن لینا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا ہو مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور کیا نہیں کرتا وہ لا یو اور مسلمان یہ بھی گبارا نہیں کرتا کہ اس کے بھائی پر کوئی ظلم کرے وہ خاموش تماشا دیکھتا رہے بلکہ ایک مسلمان جب دیکھتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے تو فوری طور پر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے پہنچتا ہے جاند کے ہاتھ کو ظالم کے قوت کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور اپنے مظلوم بھائی کو ظلم سے بچاتا ہے پھر دوسری حدیث اللہ اور آگے اللہ کر سننے مسلمان مسلمان کا بھائی پھر آگے آپ نے ساتھ نوایا سن لو من کان اصحا جیتے اصیح کان اللہ ہونا پھر ہی جب تک کوئی مسلمان بھائی اپنی بھائی کی ضرورت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بتا کے خود اس بندے کی ضرورت پوری کرنے میں رہتا ہے آگے آپ نے ساتھ من ہر رجا مسلم قربت من قرب دنیا جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی سے مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر رج اللہ قربت من قربی اور ہر اللہ قیامت کی ساری پریشانیاں اللہ اس کے برکت سے دور کر دے گا آخری چیز آپ نے ساتھ سمایا مومنو تم में میں دوسرے کے بھائی بھائی ہو ایک دوسرے کے درد ہو ایک دوسرے کے ذمہ دار ہو من تارا مسلمان تم میں کوئی فرشتہ نہیں ہے انسان ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں برائیہ ہوتی ہیں اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے آپ پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں سارے اولین وراثرین ہو گئے سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناوں پر پردہ ڈال کر کے چھپا دے گا انسان کو چاہیے ان تمام باتوں کا خیال رکھے مسلمان کا مسلمان سے کیا گہرا تال رکھے آپ نے ساتھ میں ایک ایک دیوار کے مانند ہیں ایک بلڈنگ کے مانند ہیں کیسے بلڈنگ کی ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک دیکھے ممبر ہے یہ ممبر ہے ممبر بھی اپنے سے کھڑا نہیں جب تک دیوار سے نہ جڑا ہو یہ ڈالیاں بھی نہیں جب تک کے اوپر نیچے سے جڑی ہوئی نہ ہو آپ نے ساتھ روایا سارے مومنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کے معنی دیں. جیسے بلڈنگ آپس میں بلڈنگ کے سارے میٹر آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تبھی ہی بلڈنگ تیار ہوتی ہے ایسے ہی یہ مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تبھی ہی صحیح معنی میں اب مسلمہ کا وجود ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نسر اور مدد ہو آپ نے شاپ سمایا مسل الم سی تو نہیں و تاپ مسلمانوں کی مثال آپس میں بڑی عجیب و غریب ہے فت محبت میں ہمدردی میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد میں آپ سما ان کی مثال ایسی ہے جسدین واہی ایک جسم کے معنی ہے جسم میں اگر سر کو میں تکلیف ہوئی تو ہاتھ نہیں دیکھ رہا ہے سر میں تکلیف ہے روٹی آنکھیں ہیں دیکھا آپ نے آنکھ کا تعلق سر سے تکلیف سر میں ہے آنکھیں روتی ہیں تکلیف سر میں ہے اور یہ پیر بے قرار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھگ کر کے جاتے ہیں تکلیف سر میں ہے اور انڈیکشن لگوانے کے لیے ہاتھ تیار ہوتا ہے کبھی ہاتھ یہ نہیں کہتا تکلیف تو سر میں ہے میرے سوئی انڈکشن کیوں لگا رہے ہو آپ میرے ساتھ ایسا دینا پورے مسلمان ایک جسم کے معلوم ہے اگر جسم کے کسی ایک ان میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار رہتا ہے اگر ایک اگلی میں تکلیف ہے تو رات بھر اس کو نیند نہیں آتی پورے جسم کے آدھا تکلیف محسوس کرتے ہیں ایا رسول نے ارشاد رمایا مومنوں کو بھی ایسا ہی چاہیے مومن ہمیشہ ہر مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے ہر ایک کی پریشانی کو نہیں پریشانی سمجھے انہی چیزوں کے پیش نظر یہ اتحادی سوچ تیار کی گئی ہے نہ ہمیں ایران دیکھنا ہے نہ توران دیکھنا ہے نہ پاکستان دیکھنا ہے نہ ہمیں عرب یا اعظم دیکھنا ہے جہاں بھی مسلمان مصیبت میں ہو سب کی ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کے لیے پہنچے اللہ تعالیٰ سے دبا کرو اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو خیر و برکت کا اتحاد بنائے اس اتحاد میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بنائے اور جس مقصد کے تحت دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے مسلمان ملکوں میں جو مدد کے نام پر مسلم ملکوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے جو ہمدردی کے نام پر مسلمان ملکوں کی سہولت لوٹی جا رہی ہے ان تمام مفاصد کو روکنے کے لیے یہ اتحادی سوچ قائم ہوئی ہے ہزار سے دعا کرو اس کو اس کے مقصد میں کامیاب بنائے اور ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے ہمیں ایک تو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے نمبر دو ہمیشہ ان کی ہمدردی جتاتے دین وسیحا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم کبھی ایسے اتحادی فوج یا اتحاد کرنے والوں کی بدخواہی نہ کریں ہمیشہ ان کے ہم خیر خواہ رہے ہیں ہم ان کے ہمدرد رہے ہم ان کا تعاون اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنی دعاؤں سے اپنے اخلاص سے ہمارا خریدا ہے کہ ہم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بڑا آپس سے محفوظ محفوظ کر لے اے رحمٰان ان کو ہر مصیبتوں سے بچا لے انہیں ایسے کام کی توفیق رسی فرما جس میں آپ کی رضا ہو اور اللہ رب ہر آنے والے ستن سے ان, ان کی حفاظت فرما اور خاص طور سے جس ملک میں ہم ہیں جس شہر میں ہیں وہاں کے حاقیر شیخ سلطان حسین رہوں گا اللہ،, اللہ تعالیٰ ان کو ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے ارحان عالم ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فراہ ہو ملت کی کامیابی ہو وطن کی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ریمانہ ہو امت و ملت کا پسانہ ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے جہاں بھی مسلمان ہیں ہر ملکوں کو اموامان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہو ان کے, جان اور مال کے حفاظت فرما اور اس کے اللہ دنیا خیر و برکت کا انقلاب پیدا کر دے اللہ اول مسلمان عباد اللہ, اللہ, اللہ عیسا کرے بچ یہ اللہ تم ترون واہ کم ود اہ یا کری